سلام سیدیا رحمت اللہ علمی اولا مطلق جل حق بدلے گا نا بالکل ٹھیک ہے. صدہ مدنی تاجدار محبوب خدا و شرفیہ نالین پاکتے تقدست صدقہ کل میں حق بول دوستو مختصر وقت مندر میں جناب حضور سجام آپ دے کچھ احوال و حالات گفتگو کرنے چاہنا اللہ رب العالمی بیان کرنے کے توفی حصے فرماوے مین سن کے نے سنا کے تن سن کے سانو اپنا قلبی روحی تعلقی گفتگو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انسو لہد رأس کل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب جل ہر صدید یا یا اسلامی صدی انتہا یا آغاز دے اندر اللہ رب العالمین ایسا بندہ تسلسل بیچتا رہے گا جڑا نو قدر کر چھو تازہ کر چھو جس طرح خزاں ہا چزان دی ہوا چ پتھر جھڑ جاتے رونک ماٹھی پہ جی باغ دی, دی رونق ماٹھی پہ جی اللہ رب العالمین اسی طریقے نال جخت اسلام دے خصوصاً عقائد عقیدے دے شعبے دے جدو خزاں آئے گی نا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا پیدا فرماگا جڑے اپنے علم دے نال اپنی صلاحیت دے زور پھر ہر پاسے ترو تازگی پیدا فرما دے یاد رکھو جڑا مجدد ہوں نا مجدد اس کام ہوں فکری جرہ زوال ہوندہ ہے فکری زوال عقائد دا جرہ زوال ہوندہ نظریاتی جرہ زوال ہوندہ ہے وہ خدادات صلاحیت دینا اپنے علم دے ظہور دینا سوچ جری ہوندی نا فکر انو اللہ تعالیٰ دلائل دی صلاحیتی تیرے قفت نصیب فرماندہ ہے کہ رخ مور دینا عقدمت کرتے عقیدے کی خدمت کرتے ہیں مگر ہاوا دے روخ موڑ دینا سمندر کے روخ موڑ دینا میرے کو آواز پتلی ہو گئی ہے سمندرا دے رخ موڑ دینا دے رخ موڑ دینا ہر عالم کا کام نہیں ہوتا اپنی خدادات صلاحیت دینا اپنی طلیل تے زور دینا دل دماغ بدل دینا سوچاں دی اتجری کر تو غبار آگئی ہے زنگ لگ گیا ہے کیونکہ مجدد دا کام ہوتا ہے جی میں ریگ مار نہیں ہوتا ریگ مار ریگ مار نوہ لویا بناندہ نہیں بلکہ جیڑا لو اتجری زنگ چڑیا ہوتا ہے انہوں اتار چڑھتا ہے جیڑا مجدد ہوتا ہے نا مجدد وہ دین ہی نو پیش نہیں کرتا ہوں دا بلکہ جرا پرانا دین ہے حالات زمانہ طاقت اور آل باطل جا اپنے غلط نظریات اسلام جو حقیقی سام اسلام صحابہ نا انبیاء نبی علی سلادو اسلام ملے نے چھپا کے دے تے پردہ پا کے لوگوں دے سامنے جلام اسلام لبادا پوا کے کفر دیا گلا گی دیا گلا بانی دیا گلا لوگوں دے سامنے پیش کردے مجد کا کام یہ ہوتا ہے وہ اپنے علم دے اپنی صلاحیت دے ریگ مار ریگ مار کے زنگ ہوندا ہے اتار کے جو صحیح دین ہوندا ہے ہویا سامنے پیش فرما جو اگر کرا دھیر سارا وقت لگ جانا ہے مگر جنابری توجہ فرماؤ گے میں تاکہ کچھ نہ کچھ مقصود جنابروں دے سامنے رکھ سکا توجہ ہے نہ ذرا پیار سبحان اللہ اور یاد رکھو میری بات اسلام کی تاریخ عقائد ہے نا عقائد عقیدہ رب کے بارے کی نظریہ رکھنا ہے عقیدہ حضور کے بارے کی نظریہ رکھنا ہے اور کتاباں جڑی ہیں انوں دے بارے کی نظریہ رکھنا ہے آخرت دے بارے نظریہ یہ ہیں موٹے موٹے عقائد موٹے موٹے عقائد میری بات سمجھے آ جائے حضور پاک مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ نے منبر تے کے جڑی آخری تقریر کی دی ہے نا موین کر کے کلے کلے لفظاں بخاری دے وچوں کلے کلے لفظاں نال میں حدیث دی کتاب بخاری سامنے رکھ کے جناب دے سامنے کسے بندہ گفتگو کرتا ہے موضوع ہے تاجدار نے کہیں شہنو بنایا مقام نبوت حضور نے اپنی آشانہ بیان فرمائی آخری خطاب آخری جملہ خطاب تا کیا ہے تقریر کر کے اپنی آشانہ بیان کر کے حضور نے فرمایا میں دنیا تو جا رہا ہوا میں محمد کوئی خطرہ نہیں رہ گیا کہ میری امت دے اندر شرک آ جاوے گا حضور نے فرمایا جان واری آخری تقریر دے اندر کہ توحید دا انج میں درخت بو کے جا رہا گڈ کے جا رہا وا پچھلے انبیاء اوندے سن شرک ختم کردے ائے شرک نو شرک دا درخت وڈ دے اندے ائے مگر اون دیاں جڑا مور بھی باقی رہندیاں ایاں اوٹ پیندیاں سن مڑ شرک پھیل جاندا سی محمد نے اپنی طاقت زور جو اللہ تعالی نے میں نو صلاحیت نو بخت دی نصیب فرمائی سی انج شریعت نو ختم کیتا ہے کہ شرک دیاں جڑا پٹ کے رکھ دتیاں نے میری امت دے اندر فرمایا دنیا دا فتنہ دنیا دا پیار تے آ مگر کدی شرک دی آ سکدا اے مدینے دے میرے گل نو سمجھیا میں جڑی گل اے کر رہیا ہاں بالکل میں اپنی گفت کو دے نال اس نو جوڑنا توجہ نال سماعت فرمانا اون حضور نے چاندی وارا جڑی آخری تقریر کی تھی اون دے چ کی فرمایا فرمایا مینوں اے ایتھے خطرہ تواڈے تو ہے کہ تواڈے وچ دنیا آ جائے گی دنیا دا پیار آ جائے گا دنیا دی محبت آ جائے گی دنیا دی محبت دی وجہ نال آپس دے فساد ہون گے فرمایا اے مینوں خطرہ ہے مگر مینو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تو آٹے اندر شرک آ جائے گا دسو دین آج دے مولوی دا ہے یا مدینے دے تاجدار دا ہے مدینے دے تاجدار دا ہے حضور فرماون کہ میں امت تو شرک دا خطرہ نہیں ہے کہ مولوی لگا ٹکاس سے ہاتھ چ لگا فڑیا ہوئے جی امت شرک آ گیا دربار سے شرک ہے مزارا شرک ہے فلانی تھان سے شرک فلانی تھان سے تھا شرک یار سور اللہ کو شیرک رکھے اگر یارویں دا لو تاش رکھے اللہ تعالی و قبرکے حضور پاک خزور گونس پاک بخار لو تاش رکھے ولیاں دیا شانہ مان لو تاش رکھے نبیا دیا شانہ مان لو تاش رکھے وہ ہر پاس جہاں شرک شرک پہ ہے وہ شیرک ہے کیا مسلمان ہے تو کہ محمد دی زبان تے تیرو اعتماد نہیں ہے میرا نبی فرماوے اے امت دی اندر شرک نہیں آ سکتا پھر بھی مانوی زور لا کے آخ کہ شرک بڑا بڑا وڑ امت کے اندر شرک نہیں آیا کتریا تیرے دماغ اندر شرک آ گیا ہے میری بات نے سمجھیا ہے اس حدیث سے کلے کلے لفظاؤں تھے کلی کلی وزاعت میں اپنے مقام تے کرا گا حضور نے آخری تقریر دے اندر اکتے یہ گال کی تھی کہ میں نوہن ایسے گالتی تسلی ہے کہ میری امت دے اندر شرک نہیں آئے گا ہاں دنیا دے فتنے آ سکے دینے پر تقریر دا علمان عظمت عظمت مصطفیٰ آدھی شان انہوں بنا کے آدھی شان تے عظمت بیاں گلنہ کر کے میرے نبی نے اشارہ دیتا میری امت جہاں بگار آئے گا بگار آئے گا بارے نہیں ہوئے گا رسالت بارے ہوئے گا دے بارے نہیں ہوئے گا او رسالت دے بارے ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا میں چھتی چھتی نہ گل نال جوڑا آلہ حضرت بریل اگریز تسلت تو پالو دے اندر بڑے بڑے اختلافات رہے مگر شان رسالت دے بارے حضور دی عظمت دے عزت دے بارے امت دے اندر فساد فتنہ او نہیں آیا اگر آیا ہے تے او انگریز دے دورے چایا ہے انگریز وی سمجھی بیٹھا سی انہاں کو اصل طاقت اصل زور اصل قوت جس زور دی بنا تھے اے موت نو سامنے ویکھ کے تے موڑ وی نچدیاں گلے دے اندر پھانسی دا بندا پا لین دے او ہے روح محمدی ہے حضور دا پیار وہ ہے ہزور محمد مولویا مولوی کوئی مولوی جا رہا ہے. حضور دا علم غیب ہزور گئے بھی ہونا جانور پاکرا کل بھی ہوں کوئی مولوی آخی جا رہا سی بکواس کی جا رہا ہے شیطان دا علم بہت ہے ہزور دور ہے تو شیتان پوری دنیا دا علم ہے ہزور نا پتا ہے حضور دے واستے منو سے شرک ہے شیتانے مخلوق ہوگی چوڑے چمار وال بھی زیادہ دلیل ہے کدی آخد ہے کہ ماں اللہ ہزور سے مار کے مٹی کے مل گئے کسی تھان سے آخر ہے پہ محمد یعنی جن کا نام ہے جن کا منا محمد یا کسی شہد کا بھی مالکار ایک تے ہے اے آخنا کہ کل کائنات مالک و مختار نہیں موڑوی بحث ہو سکتی ہے موڑوی دلیلہ چال سکتیانے پر ایک پاس اٹھو کئی پھیر چھڑنا آخنا چندہ نہ محمد ہے چندہ نہ علی ہے اوہ تھٹو بلکل کسی شہد ہے نہ مالک نے نہ مختار نے این جو نے ٹوکے چلائے آخدہ راب چاوے راب سونا ایک ایک گھڑی دی اندر کروڑا محمد پیدا کر سکتا ہے حضور دی طریقہ کرطر پہ کسی تھان کہ عزت جناب والا بڑے بھراج نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے خرافات ہاتھ دے نال امت دا تعلق نبوت دے نال سی امت دے دل دا تعلق حب رسول کڈیا جا رہا سر ہر پاسو پریشانی ہر پاسو ہر ذہن پر گند تے رب دا دا دا دا دا کی عزت مسئلہ ہزور دشک دور سے ختم کیا جا رہا سی وہ ہر مسلمان سے سن لی پریشان سی ربت نو جوش آیا اپنے امت نہارا دن واسطے اور نبی کی عزت پارا دن واسطے تعینات وجود رسی فرماش ہونے قسم خدا دی کر کے انا اے میرے سامنے پیا قران اوتے میں رکھ دتے نے ہت اگر میں جھوٹ بولاں تے رب دی بارگاہ دے وچ میں مردود بنا قسم خدا دی کر کے انا اللہ حضرت بریلوی دے احوال و حالات نو پڑھو اے پتہ لگ جاندہ ہے اس واسطے میں گل نہیں کر رہا کہ ساڈا امام ہے نا اللہ با تاولا شریک دی قسم ہے اس واسطے گل نہیں کر رہا بلکہ حقائق انہاں دی کتاباں اور انہاں دی گلاں پڑھ کے ویسے او بندہ ایدا اچھا اونچا ہے کہ میں ہن جو ہن تک جو پڑھیا جن زندگی ہے مزید پڑا ایک بارہ دو بارہ تیر بارہ دس بارہ بھی جم کے آ جا میں اس بندے نو سمجھ نہیں سکتا کیوں بندہ ہے کیا رب نے کمال اتنی مہارت دی ہے رب العالمین نے اس دماغ نصیب سی فرمایا سی ہاں خسم خدا دی کر کے آنا علماء ماں نے اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی امام ابو دے اندر ہوندے حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے ہونا نو امام محمد اور امام ابو یوسف حضر وضرت ہوں حضرت تحقیقات اور جس طرح علم کے اندر سمندر ہوندہ قسم خدا دی کر کے آنا یہ دے دے دی دی گہرائی، گہرائی بزرگ بھی نا دے حد چمدے دیاخد احمد رضا کمال کر چھڑیئی رب نے او تماغ او صلاحیت احمد رضا نو نصیب فرمائی سی جو نتیجہ ہے وہ اے ہے او دی کل زندگی دا خلاصہ بتا لگ ہے رب نے احمد رضا نو آدی ذات واسطے احمد رضا نو احمد رضا دی ذات واسطے نیسی بنایا محمد احمد کریم واسطے بنایا آ, میں تڈے سامنے چند گلا کر <سولان> <برد سولان> ہاں مقصد خالو, پیلو, جولو, بنا لو کسی کا مقصد عورتیں ہوں کسی کی زندگی کا مقصد دولت ہوں کسی کا مقصد پیسہ ہوں کسی کا مقصد فلانش ہے کسی کا مقصد فلانش ہے احمد رضا دیا اگر کتابیں کے ریلوی تحقیقات پڑھ کے معاملات دے بارے ہوئے, ہوئے. لکھتا ہے کہ ہر سطرت مستفا دل بی نظر آگے جمد نظر آسم خدا دی کر کے آنا سی لگتا نہیں سوچیا جی سوچا میں آپانت فتح کرنا اور اے بندہ کن فنا ہو چکیا سی دربارے رسالت اگر مٹھے مٹھے بولو سبحان اللہ گال سمجھن آ لیئے سمجھو گے انشاءاللہ لذیز ذوق آئے گا تو نو پتہ ہوے گا علماء دے مابین ساڈا اسلامی طریقہ اے ہے بچہ 4 سال توجہ بچہ 4 سال 4 مہنے 4 دن دا ہو جاوے نا اونوں مستقل طور پڑھائی دا آغاز کروایا جاتا ہے دوبارہ مر سنو ساڈا اسلامی طریقہ علماء مشائخ تو جڑا لگیا ہوندا ہے او اے ہے کہ بچہ جے 4 سال 4 چار دن کا ہو جاوے بچے مصروف نہ ہو چار سال چار مہینے چار بنیادی طور پر مستقل طور تے. پڑھائی دا سلسلہ ہے چار مہینے چار چار سال چار مہینے چار دن کا جدو جی بچہ ہو جاوے آغاز کرایا جا حدر علی رحمت سنے آجے اللہ حضرت تبجیے آپ آپ علی علی اپنے باپ یعنی آلہ حضرت دے دادے, دے دادے دے کو لے آئے کہ ابو جی اپنا تو اڈا پوت رہا ہے آغاز کراو آپ نے آغاز کرایا علی یہ تک پڑھایا پڑھا کے پھر تہن پتا دو تختی ہے علیف اگے لام علیف الیف ہے پہلے کلے کلے حروف تاجی الیف وکھرا بے وخرا تخرا اور جس وقت دوسری تختی شروع علیف الیف اگ لام لام تلف نو اکٹھا لکھتے لام تے تلف نوٹا لکھا جا اللہ حضرت بریلوی علی رحما آپ نے جدو آپ کے دادا جان نے پڑھایا پتر پڑھ لام الیف آپ چپ گئے دادا جان نے فرمایا پتر پڑھدا کیوں نہیں ہے تیری زبان سے جاری نہیں ہو رہا عرض کردے نے دادا جان منو ایک گل تے دسو الامی میں پیچھے پڑھ کے آ گیا وا الفی میں پیچھے پڑھ کے آ گیا وا دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے دادا جان بڑے پریشان ہوئے فرمان لگے پتر ہے اے پہلے پڑھایا کلا کلا لفظ ہن اگے جوڑ نال ہے پہلے ہے علیف الف وکھرا بے وخرا تے وکھرا چے اگے جیم وکھرا لام وکھرا قاف وکھرا ہوں لامفٹھا کر کے لام تے لام, لام, لام, لام دا جان اب الیف نیو جوڑیا ہے بے نو جوڑ دے دے, دے نال تے نو جوڑ دے اتنے آلف با یہ لام تلف کیوں جو دو جوڑ جو دو دو دو جوڑیا جدو دو ہر فون جوڑا ہے چار چار چار بچہ سنت رضی اللہ تعالا نو آپ نے ہاتھ بن کے ارج کی, کی دا جان میں اگر ارج تے اگر صحیح ہو جنابری میرا شاباش دے آج میرا جی نہیں آخر ہے کہ جہاں لام جوڑا جوڑیا کہ لام بندہ لکھے نا لام لام ایک لام ایک لام کا نام ہر ایک نام جب بندہ لکھتا ہے لام علی فلات میم لام علی فلات میم لکھتا ہے حرف حجی ایک ہے الیف کا نام الیف کا نام بندہ لکھے تو کی لکھد ہے پھر لام لکھتا ہے لامف ہے جو دلتا ہےل چور چی آئی میں دوبارہ ہے راجا بولو نہ لام لکھو کہا لام لام علیف لا اگے میم لام علیف لا تے اگے کی لکھیا گیا میم ہن پہلا عرف لام دوجہ علیف تے تیسرا میم جدو لام لکھا گے لام لام علیف لا تے میم اگے کی بان گیا لام علیف کتے آیا لام علیف اگے درمیان چایا کہ نہ آیا اللہ تصاوب گار سمجھ آ رہی ہے لام درمیان الف درمیان چاہ کی نہ آیا کہ لکھو خا الف الف لکھو خا الف لام خا الف لام یہ کہتے ہیں نا حرفِ تحجی علیف سٹھے اٹنڈے وانگو یہ کیا ہوتا نا علیف لکھا گئے علیف لام اگے پھر فے لام درمیان اچھ آیا کے نہ آیا او بولو لام درمیان اچھ آیا کے نہ آیا لام درمیان اچھ آیا ارز کی تھی تعدا جی میں نو انجل لگتا اے جرا لام علی فلاد جوڑیا ہے نا لام علی فلاد جوڑیا ہے اس واسطے جوڑیا ہے علیف لکھو دیلی ویچ لام وستا ہے دل الیف وسط ہے دے دل ایک دوجے دے وسطے نے تاں کر کے نال نہیں جوڑیا الیف نو لام جوڑ چڑیا میری گل سمجھ آئی میری ہے ہے کہ کہ کوئی یہ حضرت اللہ دماغ فرمایا چار سال چار مہینے چار دن ہے گل ادی اچھی کر دی سرجنی مشکل ہو گئی اندازہ پہ کرو رب نے اس بندے نو دماغ کی نصیب فرمایا سی ہائے, ہائے ہائے ہائے توجہ ہے نظر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ملک سخن کی شاہی تم کو ہزا مسلم مل سخن کی شاہی تم کو ہی زا مسلم جس سمت جلدیے ہو سکھ پھا دے سبنو ادھر تفسیر تفسیر پیچھے رہ جانگیاں دیاں سمجھا پیچھے رہ جان گیا اس بندے دا دماغ دا اس سونے ادروش اگر حدیث دی اندر دی اندر دا مقام رب نے علم دی اندر بندے نو کی مہارت کتاباں پڑھنے کتاباں جدو بندہ, بندہ, بندہ پڑھتا ہے آپ دیا تحقیقات پڑھتا ہے پتہ لگتا ہے اے بندہ کتا اچا سی پر جی دنیا کے اندر احمد رضا کا نام چمکے چمکیا خدا دی قسم خدا جے جی جی دنیا نے فورن آخنا مت چی کا منع والا ہوئے گا جیسالت ہونی ہے دنیا نے آخر حضرت ہے چمکایا رسالت محبت رسالت دینا رب نے اللہ حضرت بریلوی نام چمکایا آؤ سجنا حضور کی ذات کے اندر فنا ہو چکے سن اپنے آپ نو مٹا چکے سن بچہ گلا سنا جو ہے نوکر بولو نا سبحان اللہ سہانجنا ادھر درویخ ایک میں مثال دینا ہا. مثال سمجھاں ونواست ذہن دے قریب کرنواست مشہور گل گل مشہور ہے تھیری گل ایک بارا مجنو مشہور گل جناب مجنو جارے نے کسے نے پوچھے آئے اوہ مجنو آ. ساری زندگی <inele soldering> لائکا <kyser fillury> تو یاد کی تھا، نہیں کیتا ہی ہاں، ایک ٹوٹا آیت پوری نہیں آوٹا آدھا کے سنا مجنو آخان بس تھے تک آ مثال دے مثال دے رہا مشہور گل ہے حدرتی مامے ہسن پاک سواری جناب مجرو نے ہوئی ہے حضرت امام حسن پاک نے ہے خلافت میرا حق ہک یہ امیر معاویہ دا ہے میں بادشاہ بنا یہ امیر معاویہ نو ہونا چاہیے مجنو آخد رویا جے میرا تو جی آخر نا تے کلو نہ معاویہ کلو مشہور سجنا مشہور ہوئے بڑا تنگ ادرو لاما ادرو لاما ادرو گل ادرو گل تیر پتر برباد ہو گیا تر پتر بےکار ہو گیا انہیں اپنے پتر کا بادو فڑیا ہارا میں شریف لے آیا آکڑ خلاف پکڑ کابا شریف کا خلاف خلاف پھڑ کے دعا کر رب سونا تیرے دل لیلا دی محبت کر دے لیلہ دی محبت کر دے خلا پکڑا الہی یار اردگردی تین کل ہی ملا کنا ہیلا لا تیرے کا گھر کھابے پکڑ کے میں تینو گوا بنا کے تو کر یا ملا ہوا بدن قال مینا ربا میں بارگاہ دعا کرنا وا میرے دلچ ہر شہ دے پر لیلہ دا پیار نہ کدی مولا جڑا اس دعا تے آمین آخ ان دیتے بھی رحم فرما دے پاپ جرا کٹرتا سی سیرڑیواں کر کے آخری آ اے میں گل کیوں کی تھی ہے اے قسم خدا دی خدا رب رسول دے پیار کرنوالے نے انہوں نے رنہ کستیہ دے پیار نال کی لگے اوہ تے مولا لی بانگو قسم خدا دی کر کے آنا رب رسول دے پیار کرنوالے ہندے میں مثال دی مجنو کی گل کی مجنو دے پیار ہر شہل گیا میرا اللہ حضرت محمد دے پیار دے اندر ہر شاہ گیا سی فرمائی نظر آزوکھ بولو نا سبحانت ہی دے آپال دا ویلا قریب آیا ویلا قریب آیا مولا نام جدیا جنہ نے بہارے لکھ رہے ہیں ایک مسئلہ ہے حوالے دا پتہ نہیں لگ رہا پریشان ہوئے حوالہ کنے گل جا کے پچھا آپ نے مولانا مصطفی رضا خان حضرت بیٹھے آپ ملاقات کرنی مسلے دا حوالہ رحمان بلایا گیا جا بیٹھے مسئلہ حوالہ پوچھا ہے آپ نے فرمایا مسئلہ فلانی کتاب، سوچی رو گا حضرت بریلوی نے فرمایا آپ نے یاد رکھ لوت آج سویرے سویرے اج سویرے سویرے میرے کول میری تھی آئی سی میرے کول میری تھی آئی سی تکلیف سی میں تکلیف کا آپ نے فرمایا اے حال بنیا ہوا ہے جسم جان نکل گئی ہے تھے نکل گئی ہے گستاخان خلاف جنیاں دلیل نے احمد رضا وجود پھیرا پایا پر سڈے دماغ چ نبی تعلیم دے پیار نہیں سکیا ابلتا لے آخر الیف کے یہ تک کوئی ایک دلیل بھی انجدی نہیں تھی پتر نام بھول گیا ہے پر نبی ایک دلیل بھی نہیں بھولی ساری یاد میں بندہ ہے سجنا خدا دکھ کر کیا گل سنیا ہمیشہ عاشق لوگ دنیا دی تھے اپنے محبوبہ دیا زلفا نو کالی رات تشبی دالی رات ہمیشہ محبوبہ جلفاں زلفا کی گل کرتے نے سجنا یہ درویش آخری نے انج لگتا ہے جی کالی رات پر آلہ حضرت بھی آپ کے کو پوچھا گیا ہزور دلفا دی ذرا میرا نبی عام محبوبہ نہ رل جائے گا وہ فرمایا میں عام رات نہیں آخنا میں لے دی رات بھی ہے سلام ل متلا ہمیشہ لکر کرتے رخسارا ذکر کرتے اکا در کرتے ہیں ہاتھوں کا ذکر کرتے نے کر کر کر پر آ وانے اسیون ما مانگ تے وچ زلفا وسیون می جڑی ماندیا ایچ نشان ہے مانگ آخ دینے اج تک ان کسے نے تشبی نہیں نہیں دل حضرت فرما نے یہ مانگ لگتی ہے جتی فٹ اوے سونیا اے ناخن ناخن دی اج تک کسے نے تشبیہ نہیں دتی ہوے گی ناخناں دی فرمایا ناخناں دی اجڑی انتہا ہے بندہ جدوں نو کٹدا اے ناخناں دی اجڑی انتہا ہے نکراں ایتھے ماری ماری چمک ہوندی اے فرمایا سانو حبیب خدا دے ناخن ایج لگدے نے جیویں پہلی رات دا چن پھیل چڑھدا اے خوش کرشید تھا کس زور پر پڑھ کے چمکا تھا بے پر جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ دنیا, دیئے, وہ دنیا دیئے کہ ساڈا یار چند مر گائے احمد رضا تو حضور دے بارے کی آخنا فرمایا خورشید تھا کس زور پر جب کا پڑھ کے چمکا تھا کمر اے جڑا سورج ہے بہار دا ویلا پورے عروج پورے شباب پہ ہے ادھر چودویں چل پیا چمکد عجیب عجیب تناظر عجیب منظر پہ پیش کر دے فرمایا ایک پاس سورج ہے دو پوری آب و تاب نال چمک رہا ہے دنیا نو روشن پہ کر دے خورشید تھا کس زور پر کیا پڑ کے چمکا تھا کمر چند اج پوری آب و تاب نال پورے نخرے نال پورا چمکیا ہویا ہے پورا چمکیا ہویا ہے وہ دنیا چن سورج رخ ہوا میرے نبی نے اپنے ذوق نہ بولو نا سبحان اللہ سجنا میں دس رہا سا جائے چلوے نظر آدھے پتا ہے لگتا ہے لگتا ہے گوپا گوپا لگتا ہے گیا ہوئے گی جڑا سامان گوپا کگتا ہے کہ ڈاٹے کا لگتا ہے چکیا چکیا لگتا ہے کی وجہ ہے مت رضا بریلوی آ فرمانے میم لگتا ہے آسمان نے زمین نے آسمان آخیا ہونا منہ سمال کر کے منہ سنبھال کے گل کر تیرے ہر شے ہوئے گی پر محمد کا ختم تو نہیں ہوئے گا رب نے مینو تو محمد فرما پروار چڑھا ہائے ہائے سونے آن اینو آخدے نے تخیلات اینو آخدے نے تصورات اینو آخدے نے یادی گال ہی ہر ویلے سوچنا آبِ دُرِ دنَّا سے ازن دن ڈوب گیا رشکِ لبِ لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی دیکھ کے روحِ شاہ کو کہ شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا سونے آجِ مہدہ مطلب بیان کرنا میرے یار تینج نے وہ جی یمن آدمی آپ نے فرمایا یہ دروے نت آپ نے فرمایا آپ تورے دنداں دند ایسے موتی نے جدو یار منہ دند نے جڑا پانی ہے یہ درمیش وہ بھی ادا سونا ہے کہ ادن نے ویکیا ہے شرم لال ڈب گیا ہے آبے دور دندا سے ادن ڈوب گیا رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا لبا سرخ آخ یمن پیر ملی نے فرمایا حضور کیا نے انج لگتا ہے جی یمن دے موتی نے احمد رزا نے فرمایا پیر جی مینو بھی کچھ آخر دو آبے دورے دنداں سے ادن ڈوب گیا رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا ہزورب نے لبا ایسی یمن سارا آپ ہی ڈوب گیا ہے خجلت یہ ہوئی دیکھ کے روئے شاہ کو حضور جدو باغ دے اندر گئے دا دہرا جدو فلان نے ویکیا ہے فلاں جڑی شبنم دے قطرے ہندے نے شبنم دا قطرہ بڑے نقرے نال پھولو تے بیٹھا ہندہ ہے بڑا پھولو نو سجا رہا ہندہ ہے پر جیڑوں نے محمد مصطفیٰ دا چیرہ جی ویکھے آئے شبنم کے پسینے میں شبنم دے قطرے نو اگوے نا پسینہ آیا ہے کہ پورا چمانی ڈب گیا ہے یار خیرے خیرے شبنم کے پسینے me شبنم دا قطرہ ہے وہ بھی پانی پر اس پانی دے قطرے نو حضور ہزور شرم کہ شبنم کے پسینے میں اس قطرے نو اینا پسینا آیا ہے کہ پورا چمن ڈب گیا ہے اگلی گل خرا حیران ہو گئے آپ فرما نے آپ فرما نے ہزور جدو دے گھر سنیا جائے پیاس آبدی نے شریف چاہیے فرمایا پہلے گل سمجھ لو آپ نے فرمایا جدو حضور مدینے آئے ندی رات نہیں ہوئی کدی نہیں ہود نہیں ہو جیجرہ مدینہ جاندہ یاندہ رات ہوندی ہے بیجرہ صاحب کی خیال رات ہوندی ہے جی نہیں ہوندی رات ہوندی ہم حضور ہو کہ اج رات ہوندی سارے آخرین رات ہوندی ہے حضور تو سنکھی میدی گال کر رہے جے آپ نے فرمایا پہلے میری گالتیں سمجھ لگو دس حضور آپ نے فرمایا نور روح سرور کا عجب جلوہ ہے کہ آٹھوں پہر اس کوچے میں دن رہتا ہے جی حضور رات آپ نے فرمایا شام میں مدینہ نہ سمجھنا اے دل دل عاشق کے عاشق کے دل کا دھواں شایا رہتا ہے برمایا ایجری رات ہوپ لے سڑتا رہتا ہے ابلتا رہتا ہے جڑا تھواں اٹھتا ہے اے تھواں اے چھا کے ج ہے جی رات ہو گئی ہے رات نہیں ہون دی اے آشک دل کاشک آشک اتہ آشک نہیں آشک دیکھو گلہ سن دے جانے ہاں حضور دی محبت تازیم علی گل پیدا ہوں دیئے تا اللہ حضرت نے خطبہ لکھے آئے آئے آئے صدقے جاوہ نہ کتابان نے جوڑ محمد مصطفیٰ دی ازمت رال چھوڑے رہے <واس> میں خطبہ پڑا ماڑا تھا ما تو کرا گا سبحان اللہ حضرت اپنی فرمایا خطبہ نہیں لکھیا گیا اسی نبے ذکر الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادة فيزه المبسوط الدرر والغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين الليناية وحسن الكفاية واشقلات والسلام على الإمام العظم للرسول الكراب مالك وشافعي احمد الكراب يقول الحسن بنا توقف محمد الحسان أبو يوسف فإنه الأصل المحيط بكل فضل بسيط ومجيد البحر التخار والضر المخضار وخزائن الأسرار وتنمير الأبصار ورد المختار على منه الغفار وفتح القدير وداد الفقير ومنتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق ورطبين الحقائق والبحر الغاية منه يستبد كل نهر فائق فیه المنیا و بیه الغنیا و مراق الفلاح و انداد الائید و انداد الفتاہ و ایداہ الاسلاح و نور و جامع المزمرا و حل المشکلات و المزمرات و الدر المنتقا و جنابی علم مبتغا و تنویر البسائر و زواہر الجواہر و البتائع النوادر المنزہ وجوبا عن الاشماہ والنظائر الحاوی القدسي لكل كمال القدسي وإنسي القافي المعافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنطقة الصافي هدى النواجل وعنفه المسائل يدى المساء وعنفه المسائل لإسعاف الصائل بعيون المسائل وعلى آله وصحبه وحزبه إصباح الدجا ومقصاه الهدى إلاس جما الشيخين الصاحبين الاخذين من الحقيقة من الشريعه والحقيقه بكل الطرفين وكل منهما هو مقام واجب وخواب الخطئين الكريمين كل منهما من نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وعيمه امته خصوصا الاركان الاربعه بانوار لامعه بناه الاكرم الغوث العظم ذخيره الاولياء تحفه الفقهاء جامع حصولين حصور فصول الحقائق فالشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم فبهيم ولهم يا ارحم الراحمين امين امين والحمد لله رب العالمين <سلحس> آئے, ادھر بہردر اگ ایک کتاب دا سمندر ہے آپ نے فرمائے ہزور ایسا دا سمندر جیت بھی عزمت شانتی نہر وغدی ہوا وہ سمندر در نکلے بحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق نال پیچھے کول دا لفظ جوڑیا نہر فائق دے کتاب دا نام سی عظمت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بن گئی اللہ تعالی سانو اپنے روح دا قلب دا دماغ دا رشتہ انہاں بزرگاں دے نال قبر دے نال سلاف دے نال جوڑنی دی توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی واخر داوا یعنی الحمدللہ رب